لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر محدثاتها وكل محدثة بدأ وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار اور ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا مخاطب کر کے اور کو کہتے ہیں کہ لال لل خیا کس اکبر بہت امید ہے کہ تمہاری عمر میرے بعد لمبی ہو تو لوگوں کو بتا دینا ان منافت علحیت ہو اپنی داڑھی کو باندھے فخر اور کبر اور تکبر کی بنا پر اور تقلد دوطرن یا کوئی تاویز لٹکائے یا رسی لٹکائے نظر بد سے بچانے کے لیے اب استنجا و رجی غزہ یا آ, کسی جانور کے گوبر یا لید سے استنجا کریں یا ہڈی سے بہن محمد انبری یومن تو یہ بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں بیزار ہیں اس کے پھیل سے اور خود اس سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اول تو کبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی چادر ہے اس کو کھینچنا اللہ تعالیٰ کو غصہ کرنا ہے اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جو علاج کے علاوہ ہو جس کے ذریعے سے نفع نقصان کا طلب کیا جائے وہ شرک میں داخل ہے نبی جیسا کہ بعض لوگ دھاگا لٹکا دیتے ہیں بعض لوگ چھلے پہنتے ہیں ان سب کے بارے میں کہا ہے اور تقل وطرن اسی طرح کسی جانور کے نید یا گوبر سے استنجا بھی حرام ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عمل اور اس شخص کے پھیل سے براز ظاہر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ چیز نہیں ہے دوسری روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستنجو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 جائز نہیں اسی طرح سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ہی شعید ابن جبیر جن کے بارے میں مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کیا تھا اور بہت ہی بزرگ بہت ہی پائے کے سابعی ساب رسول کے اصحاب رسول کے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 ابراہیم النقی رحمتہ اللہ علیہ ایک, سا... ایک تابعی ہیں وہ امام بحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شا... اساتذہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کان و یکرحون امق جب دار رسول کے ساتھیوں کے ساتھی یعنی تابعی جب یہ کہیں کانو یک رہون کون لوگ مقروح سمجھتے تھے ہر قسم کے تمام کو وہ لوگ مقروح سمجھتے تھے ہر قسم کے تمام کو ہر قسم کی تعویذ کو تو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 یہ ضروری نہیں کہ آپ کا انتقال ہو یہ ان کا کہنا تھا کا تو میں نے کہا اچھا یہ اگر اس آیت کے اندر آپ کو دراندازی اندازی دخل اندازی کا موقع مل رہا ہے تو پھر دوسری آیت جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اِنَّكَ مَيِّتونَ ان نقمتوں ان میتوں آپ بھی میت ہونے والے ہیں اور وہ لوگ بھی میت ہونے والے ہیں اس, اس قسم کا ترجمہ اگر کسی کے سامنے کرد باز لوگ ایسے ہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کو میت کہہ دیا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 سوائے بجوزی سنگ اسود اور, اور کیا ہے کہ وہ مسلم صاحب کا بہت اچھی بہت اچھی کتاب ہے مسلم صاحب کی دیوان گلشن ہدایت حقیقت میں بہت بڑی توحید کا یہ پلندہ ہے سمجھ لیجیے کتاب چھوٹی ہے لیکن پوری توحید اس میں بھری ہوئی ہے اس میں صاف انہوں نے لکھا کہ سنگ اسود کے علاوہ کسی اور چیز کو چھو کر کے برکت حاصل کرنا پہلے رسول صلی اللہ علام نے اس کو جائز نہیں کیا